چینل کے ناظرین سلسلہ دیکھ رہے ہیں آپ احکام قرآن اور آج الحمد للہ آج و جل وجل بڑی گیارہویں شریف ہے ربی الاخر کی ربی الفاخر کی آج گیارہ تاریخ ہے اور آج دنیا بھر میں مسلمان جو ہے بالخصوص ربی العخر کی جو گیارہ تاریخ ہوتی ہے اس ماہ کی اس کو بڑی گیارہویں شریف کے طور پر مناتے ہیں ضرور پاک ربی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے محافل اور نظر و نیاز کا اہتمام کرتے ہیں آج ہمارے سلسلے کا فارمیٹ بھی کچھ اسی قسم کا سلسلہ تو احکام قرآن ہے اور مفتی علی اصغرطاری مدنی مدضی اللہ علیہ مدنی پھول دیں گے قرآن پاک کی روشنی میں لیکن آج سلسلے کا فارمیٹ کچھ چینج ہوا ہے اور آج انشاءاللہ شاء اللہ ازل اکرام سے متعلق بالخصوص غوث پاک سے متعلق کچھ گفتگو کا سینریو رہے گا سلسلے میں سب سے پہلے دور پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں اور پھر بڑھیں گے انشاءاللہ اللہ ازل قرآن پاک کی آیت مبارکہ کی طرف نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے ذان ہے تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدن چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ کی طرف اور دیکھتے ہیں آج سلسلے کا آغاز کس آیت مبارکہ سے ہوا چاہتا ہے جی علیہ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 هو الفوز ترجمہ کنز المان سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں انہیں خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی یہی بڑی کامیابی ہے ماشاءاللہ اللہ مفتی صاحب تو مبارکہ ہم نے علاوہ بھی سنی ترجمہ بھی ہو گیا اور آج آپ نے اس آیت مبارکہ کا انتخاب فرمایا ہے پہلے تو یہ اشارت فرما اس آیت کا انتخاب آپ نے کیوں کیا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الوجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اس انداز پر تو گفتگو نہیں کر پائیں گے ایک ہی آیت مبارکہ کو لے کر اس آیت مبارکہ کے مکمل جو مضامین ہیں اس پر ہی گفتگو کریں جی آج عمومی گفتگو ہوگی ٹھیک یعنی اس کے علاوہ سے اس میں خصوصی گفتگو ہوتی ہے ٹھیک اس آیت کے پرسپیکٹ آیت کے ہی تمام مضامین کو کور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ٹھیک آج ہمارا موضوع ہے اولیا اکرام کے فضائل دی دی سبحان اللہ تو یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ دین اسلام کے اندر جو ایک کریکٹر ہے جی یعنی دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں جی ایک کریکٹر ہے ولی اللہ ٹھیک ہے اولیا اللہ ٹھیک اللہ, اللہ تعالیٰ کے دوست ٹھیک تو اس کریکٹر کو اس منصب کو یہ یا مبارکہ بڑے واضح انداز میں بیان کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو دوست ہوتے ہیں یعنی ولی کا معنی ہے دوست ٹھیک اس لفظ کے کئی معنی ہے ایک معنی ہے مددگار थीक थीक اب ظاہر بات ہے مددگار کا ترجمہ تو یہاں نہیں کر سکتے اللہ کا مددگار یہ ترجمہ جائز نہیں ہوگا ٹھیک ہے ولی کا مشہور معنی ہے دوست ساتھی دوست थीक محبوب تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کئی مقامات پر اولیاء اللہ کے فضائل بیان فرمائے ہیں اور سب سے بڑھ کر جو ہے وہ اس آیت میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوا کہ ع اللہ خوف علیہ وََسنون کہ جو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہوں گے جی نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ دنیا میں کوئی خوف ہوگا نہ آخرت میں کوئی خوف ہوگا ٹھیک ہے اور نہ ہی انہیں کوئی غم پہنچے گا صحیح یعنی وہ دنیا سے جب جائیں گے تو نجات یافتہ ہو کر جائیں گے ٹھیک اور ان کی آنکھ بند ہوتے ہی جو عالم ہوگا وہ عالم جنت کا عالم ہوگا خوشیوں کا عالم ہوگا ٹھیک جی یعنی اولیاء اللہ کی جب آنکھ بند ہوتی ہے نا جی ہم اہل سنت اس دن کو ان کے لیے یوم عید قرار دیتے ہیں ٹھیک ہے یوم عرص یوم عید اب یوم عید کا دوسرا ترجمہ بنتا ہے یوم عرص ٹھیک ہے اب میں یمن حاضر ہوا میں نے اپنے بیان میں جو ہے وہ کچھ گستگو کی اس طرح کی کہ آرا سے بزرگان دین ٹھیک ہے تو مجھے پھر ساتھی نے کہا کہ یہاں جو ہے آراس کا لفظ صرف شوہر کے لیے استعمال ہوتا ہے ٹھیک شادی کی جو, کا جو دن ہوتا ہے نا اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ آراز, فلان فلان کا جو نکیش اس دن جائے گی شادی اس دن ہوگی ٹھیک ہے تو یہ کم یوز ہوتا ہے وہاں کا کلچر رہے تو عربی زبان میں خاص جو خوشی کا ایک دن ہوتا ہے یہ عرس کا دن کہلاتا ہے تو اس آیت مبارکہ میں جس غم نہ ہونے کا تذکرہ ہے جی جب کسی کا انتقال ہوا تو سب سے بڑی فکر جو احل اللہ ہوتے ہیں جی انہیں اپنی میت کی یہ ہوتی ہے کہ اب آخرت پر یہ پیش ہو گئے ہیں ٹھیک ہے آخرت کا وقت شروع ہو گیا اب عالم بردک شروع ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب کیا ہوگا قبر میں کیا ہوگا قبر है है کا اندھیرا ہوگا قبر کی گھبراہٹ ہوگی قبر میں سوالات کا مرحلہ ہوگا قبر میں کون سی کھڑکی کھولی جائے گی جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے مرحومین کے لیے اسی تعلق سے فکر مند ہوتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ پھر وہ ان کے لیے سالے ثواب دعائیں اذکار قبر پر جا کر تلاوت اور اس سب معاملات انجام دیتے رہتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے واضح الفاظ میں فرما دیا کہ جو اولیاء اللہ ہوں گے انہیں نہ خوف ہوگا نہ کوئی غم نہ دنیا کا ہوگا نہ آخرت کا ہوگا جو ایک فاصلہ تھا جی اللہ تبارک وطالیہ کے قرب میں مزید آگے بڑھنے کے لیے ٹھیک جی موت تو اس فاصلے کو ختم کرتی ہے ٹھیک جی اور ان کے لیے تو وہ دن عید کا دن ہوتا ہے صحیح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ واہ کیا خوشی کا دن ہے جی کہ جی میری ملاقات اپنے محبوب سے ہونی ہے جی بالکل تو اللہ تبارک وطالعہ نے اس آیت و بارکا میں اولیاء اللہ کا تذکرہ بھی کیا ٹھیک ہے ان کے مقام کو بھی بیان کیا ٹھیک ہے اور یہ فرمایا الزین عمنو وقان یا تقن ہر آدمی ولی اللہ نہیں کہلا سکتا ہر کوئی نہیں ہو سکتا اس کی شرائط ایمان थीके ایک थीके لازمی شرط ہے ٹھیک ہے اور ایمان کے بعد دوسری بڑی شرط ہے تقوا ٹھیک ہے تو اولیاء اللہ جو ہیں وہ تقوے کے پہاڑ ہوتے ہیں اصل میں درجے ہیں ٹھیک ہے ایک درجہ ہے سالحین کا ٹھیک ہے نیک لوگ صحیح نیک لوگوں کے بھی بہت زیادہ فضائل ہیں ٹھیک بہت سارے نیک لوگ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں ٹھیک نیک لوگوں کی یقینی طور پر برکتیں گھرانے پر ہوتی ہیں معاشرے پر ہوتی ہیں شہر پر ہوتی ہیں جی سالحین کے بے پنا فضائل ہیں لیکن ہر جو مرد سالح ہے وہ ولی اللہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے سالحین میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ولایت پر کے منصب پر فائز ہوتے ہیں اور اولیا اللہ کہلاتے ہیں ٹھیک ہے بعض کو اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دیتا ہے بعض کو اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر نہیں فرماتا ٹھیک اولیا میں بھی اولیا میں بھی ٹھیک وہ گدڑی کے لال ہوتے ہیں چھپے ہوئے ہیرے ہوتے ہیں ان کی برکات معاشرے کو مل رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اگر اس آیت کے اتنا حصہ جو ابھی آپ نے بیان فرمایا کہ اللہ جین آ تک آپ نے فرمایا گویا کہ شرائط ہیں تو اگر میں اپنے معاشرے سے بھی تھوڑا سا سے کر لوں کہ لوگ بعد ہوتے ہیں کہ وہ کسی چھوٹی سی چیز کو دیکھتے ہیں کوئی انوکھی چیز دیکھتے ہیں اور وہ سامنے والا بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں تو بڑے جناب میرا یہ مقام ہے اور وہ مقام ہے اور میں یوں کر دوں گا وہ کر دوں گا تو اس آیت کے پرسپیکٹو میں اگر ہم دیکھیں تو پھر وہاں تو یہ بات سادق نہیں آ رہی ہوتی امام جنید بغداد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں جی کسی کو ہوا مڑتا ہوا دیکھو جی پانی پہ چلتا ہوا دیکھو ٹھیک ہے یا آگ میں جو ہے وہ چلتا ہوا دیکھو تو اس کو اللہ کا اولین نہ جانو ان باتوں کے اگر وہ شریعت کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب مقام اور جو رسائی ملی ہے جی وہ اس لیے ملی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت انہوں نے کی ٹھیک ہے اور اطاعت ٹوٹ کر کے ٹھیک ہے اللہ تعالی کی اطاعت کو شریعت کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنانے میں پرہیزگاری اختیار کرنے میں نیکی اختیار کرنے میں انہوں نے خلوص سے دل سے کام لیا ٹھیک ہے اور جو معرفت کی سیڑھیاں ہیں وہ چڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ اس مقام پر پہنچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ولایت پر فائز کر دیا ٹھیک ہے تو اس راستے کے اندر تو اطاعت ہی اطاعت ہے صحیح یہ ایک نورانی سفر ہے صحیح جبکہ جو گنا ہے وہ ایک شیطانی کام ہوتا ہے ٹھیک تو اس نورانی سفر پر وہی وہ آ سکتا ہے کہ جو شیطان اس کاموں سے بچتا ہو ٹھیک ہے امام شافی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے استاد امام وکی سرز کی مجھے نصیحت کیجیے ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا کہ فا اوسانی الا ترک المعاصی ٹھیک ہے تو مجھے یہ نصیحت کی کہ گناہوں سے بچو فل علم نور مِّن نور اللہ نور اللہ, اللہِ الْعَسِي سبحان کہ علم اللہ کے انوار میں سے ایک نور ہے سبحان اور اللہ, اللہ کا نور گناہ گار کے سینے میں نہیں آتا ٹھیک سے ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ یہ جو شرائط کیونکہ بیان ہوئی کہ جو ولی اللہ ہوگا وہ اہل علم ہوگا جو ولی اللہ ہوگا وہ اہل علم ہوگا اور غیر حلال و حرام کا جاننے والا ہوگا ٹھیک ہے حلال و حرام کا جو جاننے والا نہ ہو نہ وہ پیر بن سکتا ہے ٹھیک ہے نہ وہ مرشد بن سکتا ہے اور نہ ہی وہ شخص جو ہے وہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے ٹھیک ہے اس وہ جس ماحول میں بھی رہتا ہو یعنی پیر ہونے کے لیے مرشد ہونے کے لیے کوئی مفسر قرآن یا کوئی متقلم یا کوئی بلیغ اور عدیب ہونا ضروری نہیں ہے وہ جس معاشرے میں رہتا ہو اپنے ارد گرد جو اس کے معاملات ہوں ان معاملات کے تعلق سے حلال و حرام کا علم رکھتا ہو ٹھیک یہ شرط ہے ٹھیک ہے شریعت کا احکام جانتا ہو یعنی خلاف شرح کام نہ کرتا ہو ٹھیک اور شریعت کے ضروری احکام سے واقف ہو یہ بنیادی شرائط ہیں مرشد ہونے کے لیے مرشد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کا باپ مرشد تھا پیر تھا نیک آدمی تھا اب بیٹا جیسا بھی اس نہیں ہے اس نے ہی گدینشین بننا ہے یہ مطلب ہرگیز نہیں ہے آگے فرمایا گیا لحم البشرا فل حیات دنیا و فی الآخرہ ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا है. میں بھی اور آخرت میں بھی اور جو اہل اللہ ہوتے ہیں है. دنیا میں بھی انہیں ایک مقام حاصل ہوتا ہے بالکل ہوتا اللہ تبارک وطالعہ اگر ان کو ظاہر فرماتا ہے تو پھر ایسا ظاہر فرماتا ہے کہ مرضی خلائق ہوتے ہیں آپ امام اعظم کو دیکھ لیں ٹھیک ہے کتنے بڑے مرضی خلائق تھے ٹھیک ہے کسی نے امام فرید الدین اتار رحمۃ اللہ تعالی نے जी. اپنی کتاب کے اندر تحریر فرمایا یعنی حکایت ان کی کتاب ہے जी. اس میں تحریر فرمایا کسی نے پوچھا کہ کسی اکابر سے کسی نے پوچھا جی کسی ولی کی مجھے کوئی کرامت بتاؤ ٹھیک تو انہوں نے کہا آؤ میں تمہیں اللہ تعالی کے ایک ولی کی کرامات بتاتا ہوں کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ نو سال کی عمر ہوتی ہے تو کرن پاک حفظ کر لیتے ہیں دس سال کی عمر ہوتی ہے تو جو ضروری علم اور ادب ایک تربیت ہوتی ہے اس کی تکمیل کر لیتے ہیں پندرہ سال کی عمر ہوتی ہے تو تیس ہزار احادیث ان کو یاد ہوتی ہیں اللہ اور سترہ سال ان کی عمر ہوتی ہے تو قرآن و حدیث اور اجماع امت سے اور قیاس سے ساٹھ ہزار دو سو مسائل کا استعمال کر لیتے ہیں سترہ سال کی عمر سترہ अल्ला سال کی عمر یہ ہو نہیں سکتا سوائے یہ کہا جائے ضالی کا فضل اللہ ہوتی ہے میشا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرماتا ہے تو اللہ تبارک مطالعہ جب کسی اپنے بندے کو ظاہر فرماتا ہے تو پھر اس کے عرفان کو ظاہر فرماتا ہے ٹھیک ہے اس کے علم کو ظاہر فرماتا ہے ٹھیک ہے پہلے تو اس کے سینے کو جو ہے وہ مخزن اور علم کا خزانہ بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے معرفت کا خزانہ بنا جاتا ہے جب وہ بولتا ہے تو پھر دنیا اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثناء سیکھتی ہے جی اللہ تعالی کی معرفت ان کے ذریعے سیکھتی ہے ٹھیک جی ہے اللہ تعالی کی یاد کی طرف لے جانے والے راستوں کو ان سے سیکھتی ہے ٹھیک جی ہے اور ان سے شریعت کو سیکھتی ہے اللہ تبارک و تعالی ایسے افراد کو واسطہ کر دیتا ہے ٹھیک جی جی جی ایسے افراد کے ذریعے دین ملتا ہے خدا ملتا ہے اللہ تعالیٰ کا محبوب ملتا ہے جی. قرآن سیکھنے کو ملتا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ انہیں مختلف اعتبار سے مرجع الخلائق بناتا ہے سبحان رشت و ہدایت ان کے ذریعے پھیلتی ہے جی. لوگ, رجوع کرتے لوگ رجوع کرتے ہیں جی. ان کا جو فیضان ہے وہ عام ہوتا ہے وہ کوئی روپیہ پیسہ نہیں لٹا رہے ہوتے جی وہ اپنے جو روحانی فیضان ہیں جو نورانی فیضان ہیں اس کو عام کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے جو اثرات ہیں وہ معاشرے میں نظر آتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم امام اعظم کی بات کریں جی تو امام اعظم کا جو فیضان تھا وہ علمی فیضان تھا ٹھیک ہے علم پھیلاؤ کے ذریعے آپ بے پناہ کرامات ہیں پوری پوری کتابیں نہ جانے ہر صدی میں کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں امام اعظم ایک یا دو صدی میں نہیں ٹھیک ہے ہر صدی میں نہ جانے امام اعظم ابو رضی اللہ تارانوں پر کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں ٹھیک ہے تو ان کے ذریعے لوگوں نے حدیثیں سیکھی ان, ان, ان, ان سے جو ہے لوگوں نے قرآن سیکھا ان کے ذریعے فک سیکھی ठीके ठीके امام اعظم وہ پہلی ہستی ہیں جنہوں نے فک کو ابواب پر مرتب فرمایا ठीके ठीके جیسے آپ گفتگو کر رہے ہیں امام اعظم کی تو ایک عوامی کانسیپٹ میں ایس کر رہا ہوں کہ عوام میں کانسیپٹ یہ پایا جاتا ہے تو جو عالم ہوگا نا جو عالم ہوگا تو اسے ولی کے تناظر میں نہیں دیکھتے اچھا یہ امام اعظم کی جیسے بھی آپ گفتگو کر رہے ہیں اور ولایت اور علم دونوں ہی کی بات کر رہے ہیں آپ اچھا اسی طریقے سے جب کسی ولی اللہ کا تذکرہ کریں گے تو اسے ایسا عالم نہیں لیتے جیسے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کریں گے تو غوث پاک کے لیے بھی عالم ہونے کا جو وہ ہے نا وہ نہیں بولتے وہ غوث پاک ردی اللہ تعالیٰ اتنے بڑے عالم ہے اتنے بڑے عالم ہے کے درجۂ استہاد کو پہنچے ہوئے سبحان اللہ یعنی علما کا جو ایک بلند ترین درجہ ہے اندر بلند ترین درجہ شمار کیا جاتا ہے جی آپ ایک بہت بڑے مفسر بہت بڑے متکل یعنی اصل میں ہوتا یہ ہے کہ لوگوں نے سیرت جو ہے وہ پڑھی نہیں ہوتی ٹھیک ہے بزرگان الدین بزرگان الدین کی سیرت نہیں پڑی ہوتی اور ایک قابل افسوس نکتا یہ بھی ہے کہ شخصیت کے تعلق سے جی جو ہمارے خطبہ ہیں جی جی وہ مختلف پہلوؤں کو کور نہیں کرتے ٹھیک ہے کرام بالخصوص لے وہ ایک یا دو پہلو کو ہی کور کرتے ہیں اگر امام اعظم کا جو ہے وہ دن آئے گا تو ایک بیان کریں گے صرف ٹھیک ہے حالانکہ امام اعظم ابو حنیفہ عدل کا اگر یوم آتا ہے تو اس پر کوئی پچاس بیان ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے رجوع کرنا پڑے گا اصل میں ہوتا یہ ہے کہ مطالعہ فکر اور کون سی باتیں پبلک کے سامنے کرنی ہے کون سے نہیں کرنی ٹھیک ہے اپنے ایک لیکچر کو ڈیزائن کرنا پڑتا ہے اور یہ آسان معاملہ ہے ٹھیک تو میں یار کر رہا ہوں کہ امام اعظم رضی اللہ عنہ سے جو چیز نمایاں ہو کر پھیلی وہ تھی دین کی بنیادی تعلیمات صحیح اب امام اعظم رضی اللہ عنہ نے جس دور میں آنکھ کھولی اس دور میں اس بات کی ضرورت تھی کہ ہر آدمی قرآن و حدیث سے استدلال نہیں کر سکتا تھا ٹھیک ہے صحابہ موجود تھے تابعین موجود تھے امام اعظم خود تابعی ہیں یعنی جنہوں نے صحابہ کی زیارت کی ہو وہ تابعی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد با... یعنی لوگ براہ راست ان حضرات سے فیوز حاصل کیا کرتے تھے لیکن جب یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ اب کیا ہوگا جی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام اعظم منیفا سے وہ کام لیا کہ انہوں نے عوام کے لیے مسائل حل کر دیے یعنی یہ تو سترہ سال کی عمر کا عالم ہے کہ ساٹھ ہزار مسائل کو نکال کر انہوں نے مرتب فرما دیا, فرما دیا. فرما دیا. فرما فرما دیا. فرما یعنی اگر کوئی قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھتا ہے تو قرآن کی جو ترتیب ہے وہ ترتیب ہے نزولی ترتیب معاف وہ ترتیب ہے جو نبی اکرم علیہ صاحب اسلام نے ارشاد فرمائی ٹھیک ہے کی جو ترتیب ہے کی ترتیب थीके. ایسا نہیں ہے کہ پہلے جو ہے کے مسائل لکھے ہوئے ہیں پھر نماز کے مسائل थीके. ہیں پھر روزے کے مسائل ہیں یہ چیزیں ڈھونڈنی پڑتی ہیں صحیح. امام اعظم وہ واحد فرد ہیں جی جنہوں نے سب سے پہلے قرآن و حدیث سے جو مسائل نکلتے ہیں ان کو فقہی ابواب ابوا پر مرتب فرمایا الحم اللہ و و اور آ... بعد میں جو آنے والے محدسین ہیں یعنی امام بخاری تو امام اعظم کے, کے, کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں ٹھیک آٹھویں پشت جو ہے نا وہ تھی جا کے شمار ہوتی ہے थीक थीक تو انہوں نے بھی محدسین نے بھی جو عادیث منتشر تھیں جی جی مشہور تھیں معروف تھیں ان کو جب کتابی صورت میں یکجا کیا थीक थीक تو پھر اسی ترتیب سے یکجا کیا تو یہ امام اعظم کا فیضان تھا حضور غس پاک, پاک رضی اللہ کا زمانہ آتا ہے جی تو حضور غس پاک رضی اللہ کی زندگی کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تین حصے ہیں ٹھیک ہے ایک حصہ جس میں انہوں نے جو علوم دینیا ہے اس کی تحصیل کی ٹھیک ہے وہ حاصل کیے مشاہد کے پاس جا کے بزرگوں کے پاس جا کے اکابرین کے پاس جا کے <coughs> وہ حاصل کیے ٹھیک ہے دوسرا جو ان کا آ محلہ ہے زندگی کا وہ ہے دنیا سے کنارہ کشی ٹھیک وہ جنگلات میں نکل گئے مجاہدے کیے ریاضیں کی اور خلوت نشینی کی اور ترک دنیا کر کے خالصتا اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں ماہ ہو کر وہ ایک اس مقام اور مرتبے کے لیے پر پہنچے کہ جس مقام اور مرتبے پر اللہ تعالی نے پہنچانا تھا ٹھیک تیسرا جو دور ہے وہ ہے جو مسلمانوں کی رشت و ہدایت سبحان اللہ انہوں نے آ کر مسلمانوں کی رشت و ہدایت کا سلسلہ شروع کیا مسجد میں بیان شروع کیا مسجد بھر گئی ٹھیک جامع مسجد میں لیا جامع مسجد بھر گئی عیدگاہ کو لیا عیدگاہ بھر گئی سبحان اللہ اور ان کی جو کرامات تھیں وہ لا تعداد تھی ٹھیک ہے دل لا تعداد تھی یعنی جو سراسل ہیں جی کے چشتیہ سلسلہ ہے سوہردیہ سلسلہ ہے نقش بندیا سلسلہ ہے اسی طریقے سے قادری سلسلہ ہے اور قادری سلسلے کے جو پیشوا ہیں وہ حضور گوس پاک رضی اللہ تعالی رہن ہیں جی تو ایسا نہیں کہ صرف جو قادری سلسلے کے مشائق ہیں وہ آپ کی کرامات کے جو ہے نا ہیں ٹھیک ہے بلکہ حضور گوس پاک رضی اللہ تعالی کے بعد جو بھی عالم آیا ہے جی قادری ہو چشتی ہو سہ ہو نقشبندی بندی ہو شافی ہو مالکی ہو حملی ہو جید. حنفی ہو وہ امام اعظم رضی اللہ عنہ کی کرامات کا مترف رہا ہے الحمدللہ. اور وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ نے آپ کو صرف ولی نہیں بنایا ٹھیک ہے بلکہ آپ کو یہ منصب عطا فرمایا کہ آپ اولیاء کے سردار بنائے گئے ہیں سبحان اللہ یعنی امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ جی سے بھی پہلے جی اعلی جو بیان فرمایا ہے اپنے سے بھی پہلے جی وہ مشائخ جن کی فضیلت خاص وجوہات سے بیان نہیں کی گئی جی جن کی بیان کی گئی مسسمہ ہیں جی ان کے جو اپنے مشائق تھے جیسے جی جو ہے وہ امام سری سکتی ہیں جنید بغدادی ہیں جی یہ شیوخ میں آتے ہیں ٹھیک ہے بزرگوں سے پار کر کے थीके لیکن جو فضائل ہیں ان سے زیادہ بزرگوں سے پار کر کے فضائل ہیں ٹھیک ہے تو ان سے پہلے کے بعد مشائخ اور ان کے بعد آنے والے اولیاء محدسین فسرین تکلمی کسی بھی اعتبار سے دینی فضیلت رکھنے والے جو لوگ ہیں یہاں تک کے امام جو اپنا ظاہر ہوں گے <تصفيق> بلکہ امام مہدی. امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جی جتنے بھی اولیا آئیں گے جی حضور غس پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سردار ہیں سبحان اللہ اور اللہ پھر یہ ولایت کا جو سرداری کا جو تاج ہے جی امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر سجے گا جی تو یہ آپ صرف ولی نہیں ہیں اولیا کے سردار ہیں جی تو آپ ایسا نہیں ہے کہ جو رشت و ہدایت اور جو کرامات ہیں اس کے تعلق سے ہی آپ کی شہرت ہے بلکہ اگر آپ کی صحت کو پڑھا جائے تو بہت سارے واقعات آپ کی صحت میں ملتے ہیں کرامات کی طرف آپ جا رہے ہیں اب جیسے کرامات نے فرمایا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بالخصوص کہ آپ کثیر کرامت بزرگ گزرے ہیں اور یعنی دیگر اولیا کو جو کرامات ملی ہیں وہ اپنی جگہ لیکن آپ کی تو کرامات کے بارے میں بیان کیا گیا کہ ہر روز بلکہ ہر گھڑی گویا کہ آپ سے کرامتوں کا زور ہو رہا ہوتا تھا اور کتابیں سے بھری ہوئی ہیں اب یہ کرامت ہوتی کیا ہے کیوں ملتی ہے یہ دیکھیے پہلے تو میں جو ولی اللہ کا کانسیپٹ ہے نا جی وہی ابھی کلیئر نہیں کر پایا کہ جو نیک اور پرہزگار بندے ہوتے ہیں ان نیک اور پہزگار بندوں کو صالحین کہا جاتا ہے ٹھیک جی ہے متقی بھی کہا جاتا ہے ٹھیک جی ہے صدیقین بھی کہا جاتا ہے ٹھیک جی ہے جی تو ان بندوں کے اندر اللہ تعالی جسے منتخب فرماتا ہے جی اسے ولی کے طور پر منتخب فرماتا ہے ٹھیک ہے ہر آدمی ولی نہیں ہوتا صحیح ہے ہر آدمی ولی نہیں ہوتا ہر نیک آدمی ولی نہیں ہوتا جسے ولایت کے طور پر منتخب کیا جاتا ہے تو اسے خصوصی عنایتوں سے نوازشوں سے انعامات سے خصوصی اوصاف صاف سے نوازا جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو خصوصی اوصاف صاف سے نوازنا ہے ایک تو قرآن مجید فقان حمید کی سعایت سے ظاہر ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے واضح الفاظ میں ان کے فضائل کو ان کے مقام اور مرتبے کو بہر فرمایا ٹھیک ہے ایک <coughs> حدیث پاک ارشاد ہوا ان نام عباد اللہ من لو سما اللہ ابر رہ کچھ بندے اللہ تعالیٰ کے ایسے ہوتے ہیں اگر کسی چیز پر قسم کھا لیں کہ ایسا ہو کر رہے گا جی اللہ تبارک و تعالیٰ ویسا ہی فرما دیتا ہے جو ان کی زبان سے ادا ہوا جو ان کی زبان سے ادا ہوا اللہ یہ مقام یہ کوئی صوفیہ کل نہیں ہے حدیث شریف یہ حدیث رسول ہے اللہ جو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کے متعلق ان کے مقام اور مرتبے کو واضح کر رہی ہے ٹھیک ایک اور حدیث پاک جی میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے ولایت کا مفہوم سمجھنا ہو تو بخاری شریف کی یہ حدیث کافی ہے ایک حدیث ایک حدیث کافی اس سے پوری ولایت کا مفہوم پوری ولایت کا مفہوم سمجھ میں آ جائے گا مقام و مرتبہ بھی کرامات بھی کرامات کیسے ہوتی ہیں علی اللہ کے اندر کیا طاقت ہوتی ہے ہر چیز سمجھ میں آ یعنی یہ حدیث گوی کہ جامع القلم کی جو ہے مثال بھی ہے اور علی حدیث حدیثی ہے جامع القلم شاید نہیں کہا جائے گا یعنی جامع القلم وہ ہوتی ہے جو آکریم علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہوں ٹھیک ہے حدیث کُصی وہ ہوتی ہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نقل فرمائے ٹھیک تو یہ حدیث سے ہے ٹھیک ہے نبی اکرم علیہ صاحب اسلام نے اشاد فرمایا کہ اللہ تبارک وطالعہ اشاد فرماتا ہے منع فقت ازن تو بلحل جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے گا جی اب دشمنی کا جو لفظ ہے اس کے اندر بغض بھی آ جاتا ہے نفرت بھی آ جاتی ہے تحقیر وغیرہ جو کچھ بھی تحقیر بھی آ جاتی ہے کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے گا میرا اس کے متعلق اعلان جنگ ہے پھر فرمایا <تصفيق> وما تکربو الیہ ابدی بشن احب الہرتو کہ جو فرائض ہیں وہ میرے قرب کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے ٹھیک فرائض پر عمل کرنا یعنی جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو بجا لانا جن سے روکا ہے ان سے رکنا فرمایا وما یہ اضال ابدی یا تقرر فرائض پر عمل کرنے کے بعد جو نوافل ہیں جو مستحبات ہیں جو آداب ہیں ان کے ذریعے بندہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے ٹھیک ہے حتیٰ و ہب یہاں تک کہ وہ میرا محبوب بن جاتا ہے اللہ اکبر کبھی فائضہ تو جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں یعنی اللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب محبت کرنے لگتا ہے بخار شریف کی حدیث ہے کن تو حضرت عمر فارو کا دل تعلق ایک لشکر ہے جی جو فارس میں گیا ہوا ہے ٹھیک نہ جانے کتنے سو کلومیٹر دور ٹھیک ہے ایسی آنکھیں ہیں خطبہ دے رہے ہیں لیکن سارے پردے ہٹا دیے گئے مدینہ شریف میں فاروق اعظم جی مدینہ منورہ میں ہے ٹھیک ہے اور وہ ایران کا جو علاقہ تھا فارس جی جی اب فارس میں سے لمبا تھا اس میں عراق بھی شامل تھا بہت سارے علاقے تھے اس سے متین یہ نہیں کہیں گے کہ وہ ایران کا علاقہ تھا موجودہ تو وہ کوسو دور یعنی میلو دور جی اس میدان پر نگاہ ہے اور فرما رہے ہیں یا ساریا الجبل ایک لشکر بھیجا ہوا تھا جو وہاں جنگ کر رہا تھا اور وہ شکست کھا رہا تھا ٹھیک ہے اسے کہتے ہیں اس لشکر کے سردار تھے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ یہاں مدینہ منورہ میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا ساریا الجبل پہاڑ کے راستے سے حملہ کروان اللہ یہاں پہ یہاں سے مدینہ منورہ میں کھڑے ہیں ٹھیک ہے کا میں یہ روایت لکھی ہوئی جی بالکل کتب آدیش میں روایت لکھی ہوئی ہے یہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں ساریال جبل سارے پردے ہٹ گئے ٹھیک ہے آواز بھی پہنچی بغیر کسی کنکشن کے صحیح نگاہ بھی وہاں فرمائی اور جو وہاں تھے انہوں نے آپ کی آواز بھی سنی یہ ساری طاقت کیسے پیدا ہو جاتی ہے سوچنے کی بات ہے تو کیسے پیدا ہو جاتی ہے یہی تو بیان کیا جا رہا ہے یہاں پر کہ جب بندہ ولایت پر پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اشاد فرماتا ہے کن تسم آزی یسماؤ بھی میں اس کے کانوں میں ایسی طاقت عطا کرتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے اللہ و بصرا التی یب سروبی اس کی آنکھ میں ایسی طاقت پیدا ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے ویدا یب تشو بہا اور ہاتھوں میں ایسی طاقت پیدا ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے وہ تھامتا ہے رجلہ یمشی بہا اور اس کے پاؤں میں ایسی طاقت پیدا ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ چلتا ہے سبب پھر سبب وہ زمین پر ہی چل رہا ہوتا اولیاء اللہ کی جو صحت کی کتاب مرضی اٹھا لیں جی آپ کو کثیر ایسے واقعات ملیں گے کہ فلاں بزرگ آج یہاں تھے اگلے دن مکہ مکرمہ میں تھے یہ مکانی جے ہے پائے جا رہے بالکل اس سفر جی ان کے پاؤں ایک پاؤں یہاں اور دوسرا پاؤں وہاں ہوتا تھا تو یہ طاقت اللہ تبارک وطالعہ پیدا فرماتا ہے بالکل کب پیدا فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالی کا محبوب بن جاتا ہے لوگ کہتے ہیں کیا لینے جاتے ہو مزارات پہ جی ہوں کیوں جاتے ہو کیوں جاتے ہو ٹھیک ہے اللہ تعالی اشاد فرماتا ہے جی وہ ان سا میرا بندہ اگر مجھ سے سوال کرتا ہے لاہو ہو میں اپنے اس بندوں کو ضرور عطا کرتا ہوں یہ اولیا کے کے بارے میں اولیا کرام کے بارے میں ٹھیک جی. جی. فضائل کیا ہوتے ہیں خصوصیت ہی فضائل ہوتے ہیں نا جی اللہ تعالیٰ ہر بندے کی آواز سنتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ بات طے ہے کہ ہر آدمی کی دعا جو دعا ہے وہ بظاہر قبول نہیں ہوتی ٹھیک ہے ظاہری جو وہ ہے وہ پوری وہ قبول نہیں ہوتی ٹھیک ہے اس کے مختلف اسباب ہوتے ہیں بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے تقدیر ایسی لکھی ہوتی ہے وہ یہ لکھ دیا ہوتا ہے اس بندے کی تقدیر میں اب تبدیلی نہیں ہوگی ٹھیک ہے لیکن تقدیر کی ایک قسم ایسی ہے جو اولی اللہ کی دعاؤں سے ٹل جاتی ہے یہ بات بھی ہمیں بیان کر دی گئی ہے ٹھیک ہے اب ہم نے دعا کی مدعا پورا نہ ہوا لیکن ہم گئے اللہ تعالیٰ کے کسی نیک بندے کے پاس ٹھیک ہے اس سے حضور دعا فرما دے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ سے دعا فرما دیں اب اس بندے نے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں مدعا پورا ہو گیا ٹھیک ہے اور مفتی اگر ہم اولیاء گرام کی سیرت دیکھیں تو ایسے ایک دو نہیں سینکڑوں واقعات ایسے سی مل جائیں گے ہمیں کہ لوگ گئے اپنی حاجتیں پیش کی ان سے دعاؤں کا ان کو وسیلہ بنایا تو ان کی حاجت پوری ہو گئی بلاش میں بھی ایسی تو فرمایا جا رہا ہے انصا لہ نیلا ہوں مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے عطا کر دیتا ہوں سبحان اللہ اب دیکھیے یہ جو ہم نے آیا مبارکہ پڑھی جی کیا اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جو اولیاء کی شان شوکت مقام مرتبہ قرب ان پر انعام و اکرام نوازشات جو کچھ ہیں وہ صرف دنیا میں ہوں گی نہیں ایسا تو نہیں ہے لہ بلب فی الحیات دنیا و فی دنیا میں بھی یہ مقام و مرتبہ ہے اور آخرت میں بھی ہے بچارتے ان کے لیے ان کے لیے خوشیاں خوشیاں ہیں ٹھیک ہے تو وہ اگر بقعد حیات ہوں تو بھی ہمارے لیے باعث رحمت ہیں ٹھیک ہے اور اگر وہ انتقال فرما جائے تو بھی ہمارے لیے باعث رحمت ہیں اللہ تو جس مقام پر اللہ کے ولی کا جسد ہوگا جی آپ اندازہ لگائیے وہ مقام کتنا بابرکت ہوگا ٹھیک ہے کہ وہ ولی اللہ جس کے بارے میں حدیث میں فرمایا گیا اگر کوئی اس سے دشمنی کرے تو وہ اللہ سے دشمنی کرتا ہے وہ ولی اللہ کہ جو جس کی جو ذات ہے وہ رحمتوں اور برکتوں کا ٹھکانہ ہے سب ان کا تو ذکر بھی جو روایت میںنزل الرحمٰ تنزل الرحمٰ ٹھیک جی ان کا تو ذکر بھی ہے ذکر رحمت کا سبب ہے جب ان کا جسد جہاں موجود ہو وہ کتنی بڑی رحمت کا سبب ہوگا اور جو مقام اور مرتبہ اور جو قرب تھا جی وہ دن بدن دن بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا ماشاء تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ مر گئے ہیں، مردے ہیں سنتے نہیں ہیں نہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا ایک مقام اور مرتبہ ہے ٹھیک ہے ضرور انہیں موت آتی ہے ٹھیک ہے ضرور آتی ہے لیکن یہ جس عالم میں ہوتے ہیں اس عالم میں ان کی جو طاقت ان،, ان پر جو انعامات ان پر جو اکرامات ہوتے ہیں وہ مزید بڑھ جاتے ہیں جی حدیث پوری کر لوں فرمایا والا انتظانی نہ ہو اگر مجھ سے پناہ مانگے تو میں انہیں پناہ عطا کرتا ہوں تو ہم نے تو اور بہت ساری قرآن پاک کی آیات جو ہے تخب کر کے رکھی ہوئی تھی جو ڈسپلے بھی کرنی تھی کہ خود قرآن پاک نے اولیاء اللہ کی جو کرامات ہیں ان کو کس طریقے سے بیان کیا ہے حضرت سیدہ انہ مریم رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا گیا کہ یہ سوکھا درخت ہے آپ جا کے ہاتھ لگا لیں صرف اللہ ہاتھ لگا کے ہلائیں اس سوکھے درخت سے کھجور کا سوکھا درخت جو ہے وہ کھجورے جو ہے وہ جڑیں گی جی, اسے جی انہیں آپ کھائیے جی ایک اور آیت میں فرمایا گیا حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق کہ حضرت ذکر علی السلام جب پہنچے دیکھا کہ وہ محرام میں تشریف فرما ہے اور ان کے پاس انواع اقسام کے پھل رکھے ہوئے ہیں جی حیران رہ گئے پھلوں کا تو موسم ہی نہیں ہے تو یہ کرامت ہے ان کی جی جو قرآن پاک میں جی بیان کی مریم آصف بن برفیا کا واقعہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا کرامتیں یہ ساری کرامتیں ہیں تو کرامتوں کا معاملہ پھر جو برکات اولیا ہیں جی اللہ اکبر قرآن مجید فرقان حمید کی صرف ایک آیت سامنے رکھی جائے تو برکات اولیا کا پورا مفہوم سمجھ میں آ جائے گا یعنی ہم عرض کر رہے ہیں نا برکات جی یعنی جست کی برکات ان کے وجود کی برکات کہ وہ کتا جو اسحاب کاف کے ساتھ موجود تھا جی اس کتے کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے وہ شرف کیا کہ وہ جنت میں داخل ہوگا اللہ کیوں وہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ تھا اللہ باسد جی کاف کی آیت نمبر اٹھارہ ہے جی اللہ تبارک و تعالی نے اس کا تذکرہ قرآن میں کیا تو اولیاء اللہ کی صحبت میں رہنے والا کتا یا مقام حاصل کر لیتا ہے تو جو اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں جی جو اہل اولیاء اللہ کی قبروں کے پاس بیٹھتے ہیں Allah کیا Allah. وہ روایتیں نہیں ہیں کہ جناب قبرستان کے اندر جو ہے اللہ کا ایک نیک بندہ جو ہے وہ دفن کیا جاتا ہے اس کے برکت سے اہل قبرستان کی مقصد کر دی جاتی ہے بالکل تو جو برکات ہیں اولیا کی وہ تا قیامت جاری و ساری رہیں گی اللہ تبارک وطالعہ ہمیں اولی اللہ کی جو برکات ہیں اس سے متمد فرمائے فیض فرمائے بعد اب رکھے ان لوگوں میں شمار نہ فرمائے کہ جو اولیاء سے دشمنی رکھتے ہیں بغ رکھتے ہیں کینا رکھتے ہیں اور ایک بات واضح کردوں کہ اولیاء اللہ کے توسل کے بغیر نہ قرآن سیکھنا ممکن ہے نہ حدیث سیکھنا ممکن ہے امام بخاری یا دیگر محدسین جب جاتے تھے لوگوں کے پاس تو کیا کرتے تھے جی جا کے دیکھتے تھے یہ کس وقف پر پورا اترتے ہیں نیکی میں پرہز گاری میں زہد و تقویٰ میں جتنے مدسین ہوئے ہیں وہ سب کے سب اللہ کی کرامات کے مطرف تھے اولیاء اللہ سے تبصل کے مطرف تھے اولیاء اللہ کے فضائل کے مترف تھے اور انہی سے حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں انہی سے تفاصر ہم تک پہنچی ہیں انہی کی برکات ہم تک پہنچی ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کے فیوز و برکات سے فیض یا فرمائے اولیاء اللہ کے فیضان کو عام فرمائے اور آج بڑی گیاروی ہے حضور بس پاک رضی اللہ عنہ ہوں اولیاء کے سردار ہیں اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نگاہ رحمت ہم پر فرمائے وسے پاکرد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا مرید اگر کامل نہیں ہے تو کیا وہ میں تو کامل ہوں تو اسی امید پہ ہم بھی یہ امید رکھتے ہیں اسی کال کے اوپر کہ ہم کامل نہیں ہیں لیکن ہمارے جو پیر ہیں بڑے پیر صاحب ہیں حضر ود اللہ تعالیٰ عنہ ہے دیگر اولیا کام یہ کام ہو سکتا ہے جب میں نے کہا کسی کا جنم میں گیا یار اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے ولی کی نگاہ ہم پر فرما اللہ اللہ یہ دعائیں مانگے جا سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت ہم پر فرما جی تو اصل میں آ, اللہ واسطہ ہیں ٹھیک بروز قیامت کیا ہوگا جی لوگ شفات کے لیے جائیں گے نا جی جی کے بارگاہ میں جائیں گے ان سے شفات مانگیں گے اولیاء کی بارگاہ میں جائیں گے ان سے شفات مانگیں گے जी, जी. تو حضور غوصے پاک کی نگاہ ہم پر ہو جائے جی اور وہ ہمارے شفات فرما دیں اللہ اس سے بڑھ کر کیا چاہیے اور کیا بات ہے بیڑا پار ہو جائے گا اس لیے کہتے ہیں ہم کو اولیاء سے پیار ہے ان شاء اللہ و جل اپنا بیڑا پار ہے عزوجل یہ نشریات ہماری جاری رہے گی ابھی آپ مدنی نیوز دیکھیں گے انشاءاللہ مدنی خبریں دیکھیں گے اور عشاء کے بعد مدنی نیوز کے بعد پھر مدنی مذاکرے کا بھی سلسلہ ہوگا عزوجل اللہ تعالی میں اس رات کی اس دن کی برکت عطا فرمائے فیضان اولیاء عطا فرمائے مدنی چینل دیکھتے رہیے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم